درم اربا بیان کا قرآن کریم کی توحید سدا قطاب تو تو کی بنا لکار چاہے مارو نہیں حکت معلوم کی صفات کا شرح توحید مرکزی مسندہ سرور سرور کے احمد مقصود القرآد مقصود القرانی مقصود القرال کریم توحید ٹول تو مخصری ذکر مقصودی مسلط القرآد نورخان داغا موزہ ٹول اک دی مسلحت مسلد کنورح کام دیگر محاو سریدیم سرید مقصودی مسلح ابر تو احمد احمیت توحید اللہ احمد احمد فارم دا قرآن فارا دا مر قدیم سلدر کریم دا دا فر دلیل امر کزیم سلط قرآن کریم مرکزی سر ابر آخرت ابراہیم آخرت ابراہیم ہا بلا گل سونے ضروری آیا دفارا نمو اندر فد و مسل سیکر مددگار کا خامدان دا کلف دے بانی اصلصل مقصیم سلام قمة ساد د قرآ قري س ا تووحيد دريل ویانمو اننما ہو الاهم واحدہ چ پي چ خللب چېڪرن مذدارارقااس ح رواصل ہ والله د دم دريل چمر قمت سلا دقري قريمة وحيد انا ع بعضو ت لللهِ ودهوہگر صورتتي تهود ابتالکی اول اللات علیفللا مرا کتاب اوقیمت تعاد ہو ثمفت للدن حقي من خبين اللہ تعبددو ال الله۔ نہ دی دی بے تفصیل بعضت اہ کوئی میں صرف اور صرف مشہور مفسر امام ناظیر احمد نے معد القران ہاذ الحر انہ جملہ کریم جملہ اللہ, اللہ. دا دا دا اصل اہ چھنگ مقصد کریم القرآن ہاج الحرف اللہ تاب اہ چائے مگر صرف او صرف دیو اللہ دےم اہمیت دے محتری قرآن ٹھول آسمانی کتابوں چاللہ رالی گری ناگا پدی مسلح بند رالی گری ٹول آسمانی کتابوں دریل خزا ترور فیتم نمبر آیا تلور فیتم نمبر آیا آر عمران داسی جی تند منگو ساس درمیان جیوشان ہو قالت لهود وعزهر من الله وقالت النصار المسيح ابن الله هذا شكال وعلي دي ودارك معنى كيه ودفر شكالا في رجب احترين معنى الاختر فيه القرآن والتوراة والإنجيل صعين معنى دارا دار دار سمان چطور اسماني كتابه فكه متفق دي متفق کو کتابوں صرف, او صرف دے ہو اللہ دا متفق رات دیکھ سہ دی اللہ کبھی تمگا عبادت صرف اللہ اهمیت اہمیت <سؤال> کی تاب سی رمبیات امبیات کی جو ٹول امبیات <سؤال> نمبر سفارا امار صلی اللہ من من رسول ان اللہ دے لا الہ الا انا مت وب نس لاکھ مدد گار کی اللہ نفا ابود نہ صرف اہمیت دم سری طری سلم سلام اللہ دم سرین قربان خریدی اللہ اللہ نفا ابو دون بلکہ جن دم احمد جن لا فی الحال سورت عزا چھپن نمبر آیات ہما خلقت طول جنناول انسان اللا يا خلقت ہما خلق ت جنناول انسان اللا ليا بدون شپق 15 س برات سرتيظات اهشہ مصفاارا وما خلقتون جنناول انسان الله ليا بدون ما دتيڪري فریانو بنیاددم الل ليا بدون م اگر دی دپار چیززمائ بعدوي اہمیت فنظم اهمیتہ امیتہ مصے تہیں ڈٹول ععلم اوثال ن مکي واسم چلہ فيدا کي في دے مت سعيد دفااره پیدادا وما خلک ن السمااتہض اللہ بالحق الحق حق مسلط وحید اللہ الحکمان ٹھول آلم ٹول جہان آسمان العظم کی دریا گن چلنا سرادی افضل الکر اللہ بہترین ذکر پاسکار کے کلمہ توحید لاز کا ٹولا عالم دے نفر فائدہ دے تو رسمان کتابنا اللہ دل فرانے کے دے ٹولا بیار مصط و سلام اللہ دل فرانے کے جی جنات انسانات اللہ دل فرانے دے کیا فائدہ کری دیو ما خلقت الجن والانس الا افضل الذكر لا اله الا الله بہترین ذکر پاسکار کے لا الا اللہ دے دا بدل فرقن در کے مذہب رکھ کے پاس سر توحید مان پیش افضل الذكر لا اله بہترین ذکر باسکار یقین تک اس کی فضل کی یقین سا جزرت یقین موجود آلمب موجود کداپ کریمن شرد آنند کرا قیمت اللہ ذکر جہاں مشرکین ہوں بلکہ صرف اللہ دا دنیا مسلمان تو اللہ تو دحملے معلومان کافی کہ را دی من قال لا اللہ مخلصا من بھی دخل الجنہ او کما قال دزر اللہ چاچی دا سے من کال مخل سمن کلبیلا مغل مخلصا من بھی دخل النا پیدل باری کی نامی پہاشے بانی مثال پیش کی دے ایمان لسانی جو کلبی رو ایمان لسانی دے لسانی مثال دی مای لسانی چزرت نی کوشوی دی, دی مثال دال شه دی لکه سره په خلوځ او ته ګړه خوګا ګړه خوګا ته راشي دی کلمات ګړه خوګا څو پرچ تاسو کرین دا مثال دی مای لسانی دی نه چې پره شانتو ګړه خوګا ګړه خوګا واست راشي نه راځي ارته ګړه خله تواچه اروا دانګه بډيري کیږي بډيري کیږي تندما وہ چکر گلاس مار دن دا کہ دنیا جدید جن نے دیر فارفی داخی میں خوشی اشرک اشرک توحید, اش توحید, اش توحید من فتح شرک ولا بدہ من حقیقت, دا معرفت دا حقیقت دا شرک تمہاری فت دق شرکنا ادمار فت اکسام شرکنا فت دقسام المشرقین اقسام قد جی شرک اقسام الشرک او اقسام المشرقین فا rumah فتى توحيدا فقدRك الكوشي ك foundation دكم انfareر بياركع ليسبدو تعبتنا لأربائن لرد بيها أربعن في أربعن لرد بيها أربعن هذه ضرور اخسام الشرك وفي أربعن فاظرور اخسام المشركين لإلغان معرفة التوحيد ف Jonah من معرفة حقيقة الشرك ومن معرفة اخسام الشرك ومن معرفة اخسام المشركين حقیقت شرک حقیقت دا, شرک اخصام دا حصدار سران اللہ سر یو مخلوق مخلوقات مشرقین اگر مشریف گا؟ گا؟ دار وجود وجود کی نتنا دا حقیقت مخلوق مخلوقاتی صفاثنا جنا شرک اللہ قسم شرکادی شر کی فعلی یو شرکی تک عادی بل شرکی فیلی شرکی آ... غیت قادی مانا درہا چھپاقی دکی یو نا مخلوق دو مخلوقات در اللہ سحصدار ہوگر دے پر صفات کی صفات درہا شرکی فیلی چھو فیل مختصب باللہ آگا ثابت کی دے غیر اللہ دفارہ فیل مختصب باللہ ثابت کی دے غیر اللہ دفارہ لکا مصلت من نظر دا عبادت دے مختصب اللہ دے غیر دفارہ من ان دے مشرک شک اللہ مقام کی شرک شرخی آگا بے فصل کس مرے یو شرخ شرکت سروف شرک فا تو عبادت راسن اور اقسام دیشر کی تقاریو مطابق شرک فل شرک فطرف شرک فا شرک جو فر عبادت شرک فی الحال شرک فی الحم مانا چلم اللہ اللہ فوری یو مخلوق تو مخلوق اللہ صرف علب کی شریک کو گردے کے ملوقات مارو جاہر نے جب کی سی بلکہ منقوج کر لے ہر محمد مارا سرا کے کے پرانی کریم گن چالیبا نے اگر صورت نام سورت نام اثرات نام یادم سیر رکھم اجارکم یاد ماتک سیبو نام یادم سیر رکھم اجا رکم یادم تک سیبو فولہ پٹ خبر ساس معنی فخار خبر ويالَمَا تَكْسِبُونَ فَوِيدَتِهِ تَتَّاسُ كُلُّ بَاغِيَ مَنفَعَةٌ فِيهِ سَكَارُتِ دَاسِكُونَ يَا لَمَا تَكْسِبُونَ دِيسَتِ بِغُورًا فَ50 نمبر آیات کے نفعہ میں کہ وہ ان غیرہ تعالی عالم الغیب الذی ولادہ نا 50 نمبر آیات قل اقول لكم عندي خزائن الله ولا علم الغیب ولا اقول لكم اني ملك ما يها الی نمبر آیا بد يسرك يكونس پتم نمبر 19 ومفاتل لانمها الا الله ولا نم ما في البر والبحر وما تسخط ورا ورا ما تسقط من مرقه الا علمها ولا حبه في ظلمات الرز ولا رب ولا يابس الا في كتاب مبين صل على كن جارد غيب دهبل تالدي وركلي نفيك الله وقال सिर्फ يا الله في البر والبحر دی در خبر پیریا نمکے وَلَا حَبْمَةٍ فِي ظُرُبَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَدٍ وَلَا عَبَسٍ نَفْرِن دَعْنَا فَالتَعُرُودِ اسمكِكِ او نو سلام دون وج إلا في كتاب مبين مدر دات طول دفع علم دالله كي إلا في كتاب مبين دات طول فعلم دالله كريم نفذ المغيب نفذ المغيب نعن غيره تعالى بيو سننقر في دريع ويانبر آيات كي دريع ويانبر آيات دي سورة بيقورة عالم الغ آر مل گئے وشادہ اوکیم الخبیر آر مل گئے وشادہ خبر حکمت والا و خبردار و شا ربی کل چین اللہ تون وشاربی کلچین برآت ددی سرت وشاربیلاتی وشارما ہر چیز وشار وشار دینا دو سنا خصوصی طریقے قُلِ اعْلَمُ الْغَيْبَ وَقُلْ لَكُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ وَالْعِلْمُ الْغَيْبُ لِلَّهِ وَهُوَ أَعْلَمُ الْغَيْبِ ذَلِكَ خُصَصٌ ذِكْرٌ فِي الْغَيْبِ جَنَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُورَةُ سُورَةِ الأعراف سُورَةِ الأعراف أَكْنََنَتْ آيَات قُل لَّا أَمْلِكُ لَكُم مِّن نَّفْسٍ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ يَسُرُّ تَأْتِي نَبَرَات يَسُرُّ تَأْتِي نَبَرَات خیر مد سان فما جمع کرے تکلیف شی دار کی صحاب شیار کی گی مد سن یسو ال نna en in ana ال na wa leقومii min peqamba ce fail na fi in ana ال da danbot na de in ana ال nazir ngo baul leقومii yuؤ minna darini dr na fi del magib خصken sera du jله الله e salamna gurasurtti tauba axi. او daxie surat te da q q ke يsurجارna sam surat dexi ke surat يsurna yosur ya وَمِنْ مَنْ حولكم من مِنَ منافقون ومن وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ يوصل يونا برهات سورة التوبة يويل السماس فارا كافير الساسونا بان لك أندي منافقان أو مديني وعلاون النفاق مزبوط في المنافقات باني لا نمونا فی نالت تا سم ندے لا نمو ہوم نہ سورت سنگ ہوئی کافی مارندے سرتے نمو ہوم نہ کافی مت کی, کی, کی, کی, کی؟ لاتا لا ہوم نہمو ہوم لاتوی بانی نہ لا صلی اللہ علیہ السلام نفی دل مغیبلا خدا صحیح السلام لفد المغيب عن غیر ہی تعالى نوح علیہ الصلوۃ والسلام لاخذت نے اسنگ چھو گم ترقید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دان کے نوح علیہ علیہ الصلوۃ والسلام علیہ الصلوۃ والسلام لاخذت کے سنف الغیب سورۃ ہود یہ سورۃ ہود کی لفد المغیب دا سنخذت کے اس نوح علیہ الصلوۃ نوح علیہ الصلوۃ والسلام دا نہ ف دوبارہ دو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راغری دار کی خبرت انہی حالت انہی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولا اقول لكم یودشم نمبرات یودشم نمبرات فرت ہوت دو نسمہ فر اور لا اقول لكم عندي خزائن اللہ نند تاس جماعت خزانے اللہ کی راش زبان ملک ولاکین اللہ انگی نرسم نبرا کی ولا دانو من ہو اواز و گنہار اسرا صاف رفتا اے رب سما سماجی خودما د اہل نے او سا وادرش لچ دستال کلاسو ممالم کبا نشان خصوصی خود سلام یعنی صورت و سلامہ دانگی دو احسان سرۃ و سلامہ خود سلام نف دوسال صرات و سلامہ اگرتِ معاہدہ صورت معیدہ پاک ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسی سرش نمبر ما بلکی دہالت نہ خبر نہ ہو خبر و تحود ہراڑی خبر و تح داڑی مس بین تو نبلم نبرات ہم کس با دن فکالم تو ہتھا دے چمبی چرکم تاغری چیسو خا شا ملکی <سؤال> مرلا چر گلے سنا <سؤال> علم خبر من و ڈانف دوسرات و سلام نبی اجماعم پردن پردن سرات و سلام دو سلام نبی اجماعم اگت مائیدا یو سر ہم نمبرات سرت مائدہ یوسر ہم نمبرات اللہ و, عجبتم ما اللہ و سلام اللہ جبدر کلشو در پونا کارونا کام تبصیل پہ نش مغب امبیاں مسرت و نفذ نفید این مغل ملائے کافی مغب دلائے کنارو گلا سورت ہی بکار اوڑھے لا لم لا لم دو درشم نمبرات من نائل منا کا سورتی عمان <تصفيق> جاتے بان جاتے جاتے سبا سورت سبا جا لسم نمبر سب جا لسم نمبر آ خدر اسلام دا بتان ہاتھ إلا ذا مكر وهو ذمكو فديتر كيثاكون من ساته فلدي ونم صاد سليمان سلام فلم احركوا لجل افروت ذلكت لاست سليمان سلام تبير الجن لو كانوا يعلمون لغيب زهره الجن مارا زہرت دا غد دا بدل زہرۃ شا... دا دا دا دا الجن خلن خلا خبروں اللہ بل مہینہ جن مل گئے اللہ کا نویا نمودہ بل مہین دیو مانا جن متا مانا ہار مل جے پوچھ جاتے خبر مہینارکی جِناتے جِن پدیا خبردارمون گئے با نبی فیلازا بین مہین کچر دی پیدا برس واقع نفید مغب فرد ایفی درستونا فردونا چانس مغیبنا ٹول مخلوقات مغول مخلوقات نا سوره النمل دعاء الشرم سفاريس رجخ ايات قل في السماوات والأرض الغيب الا الله قل لا في السماوات والأرض الغيب الا الله هو يوم تردا مصور المرسى وقل لا يعلم من في السماوات في ذشف ثمنبرات سوره النمل شلم سفارا قل لا في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشرون ايانا يباسون امت الام صو لال غیب لال غیب نفی کی برف آسمان کی فرشتی ولادو لال امبیا اودیا جنات انسانان صرف یو وما دا سبا وما خبر بان پھی فقت افرل بچے پیش دل پیش کراوات نے کلاتی برا پاس کی کی انبیاء اولیاء جو فما اللہ اللہ کا, کا محدود میں نور نور کی کی اللہ اکبر فتح وطن رکی ودی کی نن او ریاؤ کی یا قینن اولیا و عقیق نہ ہم فاس ادری دی بے سوی لبس نا یومن او بعض یوم من ساتھ لکھ رہے ہیں ان پر پورا پورا یومن او بعض یوما سن لبس نا یومن واکا داگی مصالح صلات و سلام علی قالون خضر السلام کہوا کہ فبجینہ او ما فاس وان امری لا سورت سیا کون فی الان مغیب کدی لا سابقہ وتبارک سرا سمیا تین نمبر کا پیم سرا سمیا تین سین د زیادہ گرنا نافاس درے سبکارتی کریو بہن دخل خان خبردار نململو او دوں نال ورنی ابی اللہ نے کہ اللہ تعالی و ما حاصل تفرید مسل له غیب السماوات الارض ابصر می واسما له غیب السماوات لا فرق ہے دس ماہ نزلو کرے سکھلی دل کے دے اللہ چغر پھر تا جو کھلی دل کے دے اللہ تکاور کے دے لا من دوني من ولم ولا اشرب بحکم اعدادان کے واقعہ مصالح يا طلب الخير مصالح السلام خدري قالو لك اي خضر السلام مصالح بهادت فيقي فقرا خضر السلام ما فعلت وانا من ذاكم قالو تشما ذا خپل جان كي ما الله حكم كريو ذو اول نفي الشرك في العالم دام نفي الشرك في التصرف اولا بهس दुसरे معنادا چ مالک ذنفع ذن نقصان او ذ خير او ذ شر او دام راز او ذ خوشاني او ذ خوفان دي مالک صرف او صرف يوالدي راختم دے اصل چلے اصل سورت علام اگوا سورت انعام کے دو رسم نمبرات قل لم ما في السماوات والارض كل لله انا پھر سے گزر وہ اچھا پہ اختیار کی جا اس بس مانو کے بن میں کی دی بچی قل لله و يا الله الفارم عمر قصیدہ نمبر 8 گورا بیت دیمرت و له ما سكن في الليل والنهار بلاب سر جو سیگی بل میں اجازت نہیں جو نہیں اس سیگی بچو یہ کیا بے نمبر اللہ بے زور فن آکاش پل کو اللہ تارلی تکلیف تک ہر تکلیف روس اللہ دے کا مند دان یو کرم کبھی اللہ بلا رہے تم اللہ خبر طاقت کو من حاصل کے او دو کنو کے ونور کے دے کے کے کے یو اللہ من الہن اللہ اللہ ملکی کمبے سما دی دوسرم نمبر آیا نہرفرم کو ان ان جنون کو جنون حکم اللہ اللہ نشچم آپ پھر خیال کیا تلوار بانوا دے دا دا مگر دا اللہ صدا او قل لو ماتا زمان غواری دا لقو عمر بینی و بینکم آن ماتا لقو عمر بینی و لکھو جل امر بیل امر بیمر نہ دان کے دن آلو فنور سورت کی نفی یونس کے اللہ تکلیفیمرہیم داری فلکر السابق قريب قريب دا يا ترويدي لفل شرف التصرف لله ملك السماوات والارض لا بيستار كده لله ملك السماوات والارض لا بيستار كده لا بيستار كده اسمانو اسمال الاختيار وارضم الاختيار لا صرف صرف يا الله ذلك لله ملك السماوات والارض لله ملك السماوات والارض سوره النساء للہ ہی ملک السماوات والارض. اللہ چار دس ماروار درمکھوں للہ ہی ملک لڑ دو اللہ ریار داس ماروار دسمکھوں سما تافی لڑ دولہ سماوا تیو لڑ دو نمبر آٹھ انَّا خَلَقْنَا لِلَّيْلِ وَالنَّهَارِ آيَاتٍ أَفْلَكٌ وَبَنَاءٌ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا كَفَى بِاللَّهِ حَسْبَ الْمُؤْمِنِينَ دَارِ الْبَيْتِ تَامُ سُورَةِ الْكَهْفِ ذِكْرُ كَيْفَ نَزَلَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ سُورَةِ النَّصَافِ كنا كنا دا مایدے پر اخر کے للہ الملک السماوات والارض لا الہ الا اسمان والارض مالک نے اخر صورت مایدے للہ الملک السماوات والارض لا الہ الا اسمان والارض مالک نے پھر شک پر تصرف اتنا اخر صورت مایدے اختتام صورت مایدے پابند رہ گئے للہ الملک السماوات میںرواس ہوں بدا تمش مکے بے ہر سورت جی کی تم رائے بکری میں جنبش رب دعو پھ کلیسر کے سمرا فزار ٹول بے گتلو کہ 2000 آیاتن شمر پھل کے جواب نے 2000 آیاتن ش پھل پھل کے زور بارے 2000 آیاتن ش ما بن پھل پر عبادت و نماز کرن خر مار پھٹ کو چہ تقریر کا اے دا بلانے چداشر پھل کہ 2000 آیاتن کافر دے نا پھ تو جناب کیا دار مل گئے پھ سو گنی یا سے وادارن بل چاہے چوی دادیم نوالہ شرک درے مراہ دا شرک شرک نا شرک کی مستحق دا کی دا مستحق یو یو ٹیلی فون خبر چکا دار دے اگر چاہ طلب تلب حاجت دی کئی کرو چا اصل نے صرف, صرف یو اللہ, دے جا کی صرف یو اللہ نو نو نفر دعا لا الازم بن الفاجات غير الله كن الله يا تمن تعكم عذاب الله او تعذكم الساعات غير الله تدعون سنختم نمبر 8 اور دوستو لکھم یو لکھم نمبر 8 غير الله تدعون سوا ذا الله ان کم تم ساد بل فاکشف ما تدعون اللہ تھو نا بلکی ولاسولی تکلیف کی صرف بلیا ہو تھونا ما شا تھو نتن سونا شری کو درش پتم نمبر آٹھ کے نہ صرف کے درش پریتم نمبر آٹھ نہ صرف صرف او صرف یو اللہ پہ تم نمبر آٹھ ما ي جيكم من زلمات البلي والبا تدعونه تذرا م خ سود چخات ک تااستيري د وجه در چ تاسو حاجية پور روباني انا جانا من حتكونن منشار ين ق <تصفيق> خللا خ من الله من ال ددي تليبنا نتكون من الشين ق الله هنا جيكم من ها من كل قين ثممان تمم تشركون لا خلاصسي تااسدي مثبتنا د هرر قسمقامنا خللاون ک تشركون ب لا ت الله بے شاندلی او جنات والا لہ دعوت الحمد ہاں سیارم ہاش نمبر صرف اور صرف لہو دعوت لہو الحق دا لانا و دا اللہ دا کی حاصل مکل جی دعوت, قبل دی دعوت قبل وما هو ما اللہ فیضال کافی مگر کی لگ بل پہ جات کی صرف یو اللہ دعوت الحق لگ بل پہ جات کی صرف یو اللہ لگ بل پہ جات کی دانگی بے ذکر گئی سلام چلگ بلن کے صرف یو اللہ دے اگر سورت سبا کے وا دلانہ چگوے یا بے مالک گنیو جن بتا چگوے اور حصہ دار گنے یا ماہین گنے یا بھی خبر گئی سورتم نمبر آٹھم نمبر آٹھ سورت سبا چنگ بلن بہ جات صرف یو اللہ دے من مالک فریدی مالک کے جاہر لو في معمن ہ کوج دیجنہے بے چېہداریی دے لفاار دال او باادلو ی پس مال موی کے دریم طرک کے معلات تو مالهہ من هم من ځای س نفا درلا دیئے آ او با نسووک مع چ ہ خبرے ختن پر دیئ سلوملتن فشبادیں دله من عاض افدللو ک کے سپاررش در لافضمال ک کے مگر چاتوو ور کئی چی گئی دان کی دام مضمون بے عدی کر گئی وضاحت سورت فاتر کے سورت فاتر کی سورت فاتر بارے دعوی ردی کر گئی نمبرات کم کے ستاسو آواز ناوری در کے ه د ولوو کو مخر د داخل کې واو سو مستا جاابونه کوم خ بیر ت تغیر وری م جاابونه کوم ستاسو کومل چ شي کوون درې معول قیمت فرونه ب شرک کوم فرورت د قیمت ب ان کارک کے سازیلی ت ش کو چې دک مخل تذات معدوال شرک ا میںیر دے خبیر چند ذکر دے صورت مومن مومن کی مقصد فض الله مخلسينا نه حددينا فض الله مدال سم بات الله مخلسينا حدين چغو والله ت فاج کې مخلصنا نه حدينين ولوڪري هلقاافرون اگر کوو کافري بدګي ولوڪري هلقافررون فض الله مخليصنا نه حدينين چ والله ت ولوڪري هل کاافون اگرکه کافري بد لا الدعا. بارنی کی صرف اور صرف یو یو اللہ دے نہ سورت کی ذکر گی نہ کہ اللہ, اللہ فدعوه مخلصی لہ الدین. فَدْعُوهُ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ والله خالص كون كده فاذا الله انخياضنا فَدْعُوهُ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ نفر شرف الدعاء شنك دبان الفاجات كي صرف او صرف يو اللّا ده نفر شرف الدعاء دار يدار دا مستعمل شوشي فهل صورت كبير قورا دا يتنا راجع موضا دي مضمون متعليقا صلورم مضمون نفر شرف في العبادته لاک ع عباد عبادت, عبادت ماری دے کام کا عبادت گن دی. عبادت ماری عبادت لسانی، عبادت ہی بدنی صرف نہ لا, لا عبادت بن جات کے صرف لاکد عبادت لاگ د عبادت صرف نمبر کلین آبدین تین دہ وہ چاچا دان اندی ندو نیل چر بڑے دلّا سن پریسوت باتو کا صرف زیادو فا بوائے بات کے صرف زیادو وہ بھی کچھ نہ اللہ ربکم کم لہ اللہ اللہ یو سر دریم نمبر آج لالکم اللہ تھی منسوخی ربین سنا تی منسی وی لب بلا بد سما و میا مربین دان کے نا بات نشر چاہیے بکار يا ايها الناس اعبدوا ربكم يا ايها الناس الذين افهموا نمبرات يا ايها الناس اعبدوا ربكم. ربكم اي خلقتوا للعباده يا ايها الناس اعبدوا ربكم اي خلقتوا صرف او صرف للعباده كي يوم استم نمبرات يا ايها الناس اعبدوا ربكم اي خلقتوا صرف للعباده كي سالذي خلق من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تتقون في العباده بےغور آر عمران کے نہ صرف لائق صرف عرآن السلام تقریر گورہ اللہ حربی عرب فاگو حاضم مستقیم فا دا سر تمستی فابو دا سرا تم مستقیم بے نمبرات کی فلیال کتاب اللہ نابد اہ اللہ ناب اللہ داسی سورت کے ۔ نمبر اللہ نا بدا اللہ میں صرف اللہ دے اللہ, اللہ. بات کیوں صرف اللہ اللہ چلاک دہ باد صرف اللہ دے اللہ چار باد مکر صرف ذیو اللہ احبارهم, احبارهم من دون اللہ ابن مریم، وما اتھزو احبار الله يو دشمر اتو اح بار مرح بھان بھاب نل وى ويلا ليدا ويو دشمر ويلا ليد الا گريع الاحم واحدا وما امرو بنی اسرائیل تابا رب اللہ تاب اللہ تاب اللہ حکم کراب چاہیے مگر صرف اور صرف دیو اللہ دیا اقسام و و دا شرک دا وان الحمدللہ الحمد اللہ <coughs> بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد و اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين درس سبقونک اصول طور اربع ذکر شو اخرنے اربع توحید رسالت صداقت دا کتاب ایمان بن آخرہ توحید تحقیق ذکر شمارہ و احصرا ظاہرہ اہمیت مسائل توحید معرفت و ضد توحید کیا غلط شک دے شرک حقیقت اور شرک اقسام شرک کے قادی شرک پھیلی شرک کے تابع اقسام ذکر کو ذکر شو نفری شیخ فی فی الدعا فی نن من ذکر شرک. شرک کرے دا حقیقت او بیان بل مضمون ما بہن نزا فما بہن دا مشرقین کی فما بہن دا انبیاء علیہ السلام کی کہ ما بہن نزا تشہدے وما بہن اتفاق تشہدے لا اجمالی مضامین شد لن سبق حقیقت دشر کی فعلی او داغی اقسام دارنگی اقسام المشرقین اقسام المشرقین فعلی فعلی کی کی مختص پر غیر مختصرد ثابت مختص بل تعظیمن یہ ثابت عشر کی عشر کی سلور سامن تقریباً سلور جملے تحریمات الہباد ترین دو جملیر شرکی نا تحلیل من عند نفسی ہی اور دو جملیر شرکی فیلینا سجدات چیدہ فیلی مختصر فاللہ پر یہ تازمان دا غیر نرکول اول قسم جہا نظر لغیر اللہ دے دان دو جملیر شرکی فیلی ندے جہاں دنظر مستحق صرف او صرف یو اللہ دے کہ جی منق تو تبہ گی دے صرف یو اللہ دے لغیر اللہ دے دام صلاحل کریم اللہ شرخ نے دل دام اللہ تقریباً کی ذکر کئی ذکر کئی لکا ابن نجیم بحر الف شرح قند شر کی عبادت لغیر اللہ القاعت نظر غیر اللہ قرآن داغی ذکر دا قرآن کریم کی برانیت قریمت ناجائز او حرام او کفر بھی لی نظر للہ سواب دے او دے جائز او سبب دے سواب کر دی او نظر لغیر اللہ دے کفر او شرک او سبب دے عذاب دے او دا غصیز چیز غیر اللہ فنو مرشنگا حرام ام کر دی لاولعنوانات ذکر کو دا نظر للہ اصل پدے مسالے کی چیز رد شرکی پھیلی دے سورت نام اصل فرد شرکی کی فردر دکھتما دا اصل کے کی بھی کمل کرام دے داول و مثال منگی پیش کا شرکی پھیل کے اصل مع دے تو سورت مائدہ کی کہ آقا فر نظر للہ کی بھی دیم نمبر آیت گولا سورت مائدہ نظر للہ کی یا ایوہ الذین آمنوا لا تحلو شائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی والا القلائد دم خزد او ایمان والا وحلال حرار مگنی بزیتی دعلا ما تردین دعلا دی دی دا دا دی دی جلبی یمانا دکھم جلبی کے انسانان دی کو ہو انسان ولا لهديا ولا القلائد میرا حلال بنگے بے حیثیت دا قربانی شاغار وانا شویدا بیت اللہ تلو فرض تقرب الى الله دا مثال نزور اللہ ولا القلائد احییت سے کہے کم جلد دا غار تفروت ای دا بھی عزت بمنے کہ دا غار ادب بم کہ ادب احترام ولا لهديا ولا القلائد زم زم ما خص پدی سرک کی نزور اللہ منگاں والا پیش کو نزور اللہ ان الهاذا شيء ذللا فنماري مدري شي وي دغتیز حلال او دغلی سبب د قربت الى الله او سبب د سواب او د اجل ثندا اجرام دو سرتی ماید باخر کی ورا وللا وللا حجیا وللقلاعد ولل حجیا وللقلاعد نا وللا حجیا وللقلاعد قربانی او نا جلک قربانی د قربانی قاره ثور د ور شهدا هم تعریب بیت کی بون کی دہاوی بزی ادم سورتہ ادم جال کا بتل بیم کر دخل کو واشرح له مكر كده الله پاک میں تری عزت تیرا مکوئی ولا ہدیہ بکر كده الله پاک قربانی نرا کہ قربانی جہد اللہ فرمائے پیش روان بیت اللہ تا حج و تزکو قربانی ہدیہ چرا روان بیت اللہ تا اللہ فرمائے پیش و بی ال قلعہ و جلبت و من کے چکم جلبت دا غیر تفروض دے و ال دا مثال دو فرض نذور اللہ جن دل اللہ سبب دو ثواب او برکت دے نذر اللہ او دے جائز دا اللہ دا دا اللہ شوی سورت دا سورت دا دا دا دا دا سبار پہ پہ تم نمبر عاد ناسک آبد کی او کا کو عاد ہم سے رہا دفع النذور لله چھ اللہ نے ما نشی نہ جائز دیکھو نے امت جان لا عمل سكن هم ناسکو چیہ بال كون کے دفاع کے بے اور فسغ اور مخیہ میں ذکر شم نمبر آیات کے وال بدنا جاننا حدكم من شاء الله لكم فيها خير فذكر اسم الله عليها سواف اذا وجب الجنو با فكلوا منها وتم القان والمكر مثال دو نذور اللہ نمبر آ سمزو تب از اہم قبر کیا ہے لکھے گی کل حج پوری سمزو تب حسوم و یو ہو وليو فو و نظور فلوواې الك فپ ننظرورباني وال تو هوبي الع تو هوبي مثال فرض نظور الله مثال اوسوانات تفاه د نظور لغير الله چې لغير الله چې دله فلومان معهته سب ت تق د عحلال حاصل د دا, دا, دا, دا ش الله په النبار نظر دغ د اجده سبب دام دا دا دا دا دا دا سر مور سوری دی حرام دی لگیر اللہ دا دے حرام یو ما خاص مغرب سورت بکرا نظر بکرا دریا ہر رحم اللہ یخن اللہ حرام کڑا دم مضفو الحمل تاخی دنگ بے کو سورت آیات سورة اتنى و سورة الاساء سورة الاساء يوصلنا لسمنا براياتهم سورة اي واتنا اي يدعونا من دونه الا الاساء الا شيطانا مريدا يوصلت لسمنا برايات وقال لا من عبادك نسيبا مفروضا وقال لا اتخذن شيطان نسی بم مفروز مفروزہ نصی بم مفروزہ نظر دے غیر اللہ فرمانی مدل داوست وصل شیطان داو دا دے دا کفر وقالنت تخیزن میں عبادک نصیبا مفروضا شابد القادر دو تفسیر مطابق منظر سیر ومن ایفی المال حصہ مقرر حمال کی جزمان فرمانی غیر اللہ فرمانی دے غیر فرعہ فرمانی مدل اصل کدار شیطان نم صدا مدل یا نظر منی دریم ضدی حرمت بیان اگر صورتی انعام نوا ودرسم نمبر 8 سورۃ الاسم یہو سوروہ درسم نمبر 8 یہو سوروہ درسم نمبر 8 سورۃ الانام اندرے مہمان لله مما زرع من الحرس نعمن نسیم فقال هذا لله بذمهم وهالشر فما كان وما كان شرکاءم فإلى الله گذرے دے دی من شریکین دے فضا اللہم حسادہ سن جل اللہ فی ذا فی ذو سن ولا نامت کرنہ کرنہ ہو داد ابو کون من سرویشم و ما کان شرکائے دے خوف اللہ رنی جدون نہیں دے گلی قسم کہ مخلوق نہیں سے شرکاء ظفرم کرگڑی پہ حیثیت سر اللہ نسی سید اللہ تعالی کلا وما اللہ رسی کی ایسی نظر لگے پیڑے میں تباشی کرنا فیصل اللہ, فی اللہ قائم سنا کار پھر سنگے نظر مال کے نظر کی مارت آ رہیں گے نظر گورا۔ تقریباً مکھ کے اخبار کے راگا اخبار کتنے بیا دی لال بازار کی دا. بل خلزی خط سنبال دے بازار دا منجاوران لولاد رات سنبھال کر سابق نہیں داخری میں ویسے دماغ, دماغ کو فذرهم وما يفترون فيزمر لزجر فيزد ذل ذاغت زنجندزان کم دید جوڑےchannel لغیر نذر لغیر الاه وبے بدی سورۃ تب سورۃ او اور کہسغن لغیر الله اور کہسغن یاغتی چگمان اچنم دغیر الله دریم عنوان پدی سورتی سورتی نہ کہ اور کہسغن لوہل او به لغیر الله آفس کنولہ بھی خیر اللہ ایک سو پینتالیس اودمانا قلنا الا ان تكون ضمان متاثا او ضمان مسوان او نحمك انذير فانه الرجس او, أو فسقا او هلل غير الله به اهم ذفلت او فسق لغا في سكتيس اواض فر ذكر شيء باقي ما 24 الايه في سكه ہمارے سور غیر با ملعادن دريان وانا تقریبا دري دل فضيسر کی ذکر شو انت دريم سورت وای کہ تحریم دے نظر لغیر الله تحریم دے نظر لغیر الله ا سوء جارا بر انما حرمنا ان قال انما حرم ربي الفواش ما ذا منها وما باث دريدشن نمبر 8 وانما حرمنا ربي الفواش ما ذا منها وما باث والاسماء والبغي بغير الحق حرام كل رمز ما به بحيا من هذه شامل دهنا غير الاتم. ما ظهر منه وما باث والاسماء بغير الحق تشرك بالله کے بے زیاد تفصیل موجود دے دلسل کا اصل دے دے, چواز بارد دے اللہ حرام غیر اللہ اور بسی میں باض بہار کام خاصا خاص, دا خاص بادر عام کم فتر دا کفر من مضبوطی سورت غیر اللہ کم تھی چینشیف آگے مارے اللہ <سؤال> بلبر آپ آگا بھیج و جاہر اللہ نصیب آواز دے بولتے وَيَجْعَلُونَ لِللَّهِ مَا يَكُنْ إِذْرَهُ عَرْسِنَةُهُمْ وَيَجْعَلُونَ لِمَا رَعَلِمُوا نَصِيبًا مِمَّا رَقْنَاهُمْ يَوْ نِشْفَقْ فَنْدُسَمْ دی. دی. دی دی نمرد اللہ <سؤال> حرام دی سورت سج سن دے زالک و میوازم حرمات اللہ فو خیر اللہ فجتنی بر رجس من روثان فجتنی مقول الزور حنفار اللہ غیر مشرکین ابھی حلال نفار ساسو دنگر اللہ مات ذالے کم فجتنی بر رسرا زان ساتی تاسود فرید تیزنا من روثان من عباد روثان بیان درجس انداد فرید الغروف شانی گندہ خلق سامی شوڑے ہوئی فاستانی با رسرہ اینے غل خلیت وغر زیو بسم اللہ پہ وجہنام فاستانی با رسرہ زان ساتی تا سو دا گندت سیزنا بدبویت سیزنا چاگا عبادت تدرگاون دے زبحة تدرگاون باید فاستانی با قول الزورد فیر شرکینا بزارو ساتی حاصل دارے دام سکا ہرام دے حالان کی مورتی بھی سورت بخارم انعام آرام سنگم نہل وم سورت حج دی سر تل کی ورت حرام میری او عنوان او قسم نظر اللہ تحری مات بندگان بان حرام ذکر کری سورتہ سورت ہی معیدا لمبے آیاتر سے محدود تحریمات الحباد اول سورت محدود بہم حاصل اللہ علام علیہ رتما تحاد رت کیمبر آیا رت پہ باد نمبر بانی اودو سجاوت م کوی تاسو د حدود دشان تتحریم دما احل الله دا ت جواز د حدود ش اورا تع تدو ان الله حبل ما تین ان اللله لاحبل بے گورا دا مسلا پر شپ نمبر آیات کے شپنے اوحل ل کوم شاد الببحرم متعاو خقا د درعستاثر بار حال د دو توعام ساز سرے ی ت موجود یا تو عام چااقت غیر وحل البحر رد بے نمبر آت ماجعل اللہ من رد ماجعل اللہ من رت حیوانات حلال کی حلالو. ما اللہ من ہلالحلیم دماغی وک سرو لائن تحری العباد او دو دو دو تحلیل او اللہ, اللہ تحریل دار کی تحلیل تحریل و تحریر داد شیر کی غیر محل سی دنیتا سلال گون کی خا غیر محل سید حرام کار حرام دے پہ ہرام کے تاج ہرالی غیر محل سید حرام کے بے دام سربور نبے نمبر آیات کی غیر محل سے نبے نمبر آیات یا ای الذين <سؤال> امنوا لا يبلغنكم الله بشيء من السيد تناله ايديكم وامكم ورماحكم ايمان ولا امتحان كي الله فتاع سمعن بشذکارنا چرسی کی تاسہ تاسہ سامیتلا سنون عزیز تاسو یہ دے حرام کری پہاڑ دے حرام کری عالم اللہ ما يخافو جزاهر کے اللہ فاق انذ قدیم دے جزاهر کے اللہ فاق ناوسو چری کی دل دار میں دل دل دلانا پھمے انذا بار ذالک فلہ عذاب الیم فروت عذاب الیم نان بھر دے سار دل دا دے بہتر جایو حل نام لاتکے گو ر یادی نی نمل <سؤال> خمر ول میسر ول مسر و رچ سو منا شیتا کم سُونا تاس کمس برہون تاس ومیاشی ہری ماتل تحلیل دا تحلیل دا دی تحلیمات اللہ مسلات دا مسلم یونس تہلیمات الحباد کی, کی, کی تحرمات تحرمات تحلیل تحلیل الحبادلہ خلا رائے ام لب سرونا خبر راہی تاسوت لال مینام تاس رکھ ن تفسیم شروع کر سا ہر لال فلا اللہ عظم اللہ تعالیٰ خبر اللہ تب کرونا تحریم کیمار اللہ تب کرونا امار اللہ تب ترون تفصیل دل آپ کی موجودہ شرکی تقادی کی رقری ریری رق موجود ہے لا إلا من نشا کفار دا, دا او فصل میو بندی لایا نو نوڑ کر نو ڈنگر مزور اوسام بہرام کرای ونا بل کسم ڈنکر دیڑی مات او ما فردون و و جوڑی زجر او ما و زجر مرداروش بچے و مردار فیدار شو تحریم کی اللہ دی دل دی حکیم کا ما کانو مختلح حاصل دار تحریم او تحلیل یو دی رب بی او او دا دام دخوا دا سال دا دے بل چال و ابل کم رب تری شریع تحلیل و تحریم اول دا جائز دی رو تیشری بارہ تحریلان کم حدیث کی راج دینا چل سر بہ نی دار ہو رامی دی اور پکٹ کی یا جامعہ چاہتا بابل حمیدہ باپ بارہ مردا موخراخرا دکھرا ندات احمیت ولی الهی دا تحلیل و تحلیل نه جایز ده تعو با باب مناقضہ باب الحمیہ کتاب الطیب کی نکای امام ابو با باب مناقضہ اشاره دیر چداد کہ من التحریم نه فرض دا جائز ده یو مزے یوزف بہ خراب چگنہ جرات دی بلخین دا دین گنی اخو دین نہ گنی صرف دفاع از ضرر او دا چ دین گنی ثواب این سے زفرہ کلہ فقر السلامان دا چن دے کو دے جت باب نہ گو کھنہ یا تب چینی تحلیل و تحریم دے دی تحلیل و تحریم تشریف خاصد اللہ دا غیر دار تشریح کفر و تحریم دے تحلیل و تحریم از مضمون تفصیل تشریح مختص غیر دا جی تحریم و و مضمون بانی قلی آل کتاب کمران ولا سخلا باز ارمنا اراب تحریل و تحرین حرام بیانا علماء بیانا او دے یو دا حرام دنا ارباب من دون اللہ ارباب بن دول مانا تحریم کہ دار ربیتی تشریعی دے غیر لڑا تحریل و تحریم ربیتی تشریعی دے سنگ چیلت ربیتی تکوینی مختص باللہ دے دارنگی دے مختص باللہ دے خیر اللہ دا صابت اول داد شرک و کفر انگل سورتی توبہ سورتی توبہ درشم نمبر آیاتا سورتی اکمیتن توبہ درشم نمبر آیات اتخذو احبارہم و رہبانہم ارباب من دون اللہ والمسیح ابن مریم دی او خدا ایمان والوں سے جی. کہ اللہ زمن مبارک دادی جن یہ ہودن سرا مبارک اور ایمان سے جو موخوتا قلوب پیرانوں اور نماتوں ارباب نہ ہوئی سنہ ذکر کہیں نبی علیہ السلام تویر کہ جی کل باگی چیز حرام خدا سب حرام کرنا ایمان چوہ بچاری کم چیز حلال خدا سب حلال نماز چوہ دقروبیت تا. دلا تاہلیل و تحریم من غیر اللہ دال رب یتم اتخذوا احبارهم و رهبانهم من دون الله لن سبا کریم مسلمان کی مسئلہ جاریہ جا ہوئی. پرانی پیر سے پر پر پر دا دا دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے. ربیت تکوینی لگتن چی مختص باللہ دے چی رازق او خالق دروی تکوینی مانا دارا چی خالق او رازق مکوین او موجد صرف یو اللہ دارنگی رویت تشریح کی تحلیل و تحریم من جانب اللہ دے کم بیان بیان کی من جانب اللہ داغی بیان کیم علماء بیان کی من جانب اللہ داغی بیان کی دخبر خیٹ ان تحریل کے سواب دے او دا باہر اپنا باہر جو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریم ذکر ذکر نور جل بلکیار مزمو متن ذکر کئی کئی یو سلام بدلسا السلام علیکم صاحب والے تو اعلیٰ خبر السلام <تصفح> علیکم آپ السلام عرمان اللہ علیہ السلام علیکم حزاد بہترین خدا مقام دا دی دی ذکر ندے مقام الحمد للہ اونا حدیث اصل فلانا جوڑیا باغی بان سا جوڑے نہ لکھی نہ یا ہر صرف دے منقول دے مقام, کی منقول دے. مقام کی دا بیداتی فرزان نے جوڑے کی عاصیل دار چیو رب بیت تکوینی سان چاغه مختص بالله دان گریب بیت تشریعی چاغه تحلیل او تحریم ده دان مختص بالله ال فرزان و تحلیل او تحریم او ده فرزان و ثواب دشار دشار و عقاب و دام منقول شاد نشد شاری ندی منقول شاد ندی شاری نا داو بیان ده چونل کے سمنگ ذکر کڑے سجدہ غیر اللہ دام دختم سی و لال تازیم دفاع دی وزد جیب جیب ہی کچرے مسجود لہو چت سجدہ کہ چاہتا ہو مسجود لہو حاضر ناظر گنے عالم الغیب گنے مالک ذنف و نقصان گنے فضیح کر سکدا سیدہ عبادات اور سجدہ تعظیم چاہا مسجود لہو حاضر ناظر عالم الغیب مالک ذنف و نقصان نہ گنے صرف ادا پیسے دے گندا سجدہ تعظیم دا ادب دا, دا, دا, دا, دا, دا. تو سجدہ عبادات اگر بالاتفاق حرام دا پہو دین دا جان کی دا تجویز نشتے وری ٹول امبیا ری مسرا سم راگنی پلا بال تلّلہ کرشو یتار سلام کبل من رسول این ہُنا الاح الہ اندو ٹول امبیا پلا باد وا دہ دیو جن پہن دم بیاؤ کس دہ بال تجویز نشست <سجدر> البتہ بارک یوسف کے بارک لیکن دین محمد کے شہد محمد کے داغ نہ لو مر لمر لا امر تنظو جا کما کب نیو ہن انسان دی بل کی تب کاردار جماخود تے ویلے وچ تا سکھاوندا تسی کہ کس کر کھاول حق کو زبان دے لیکن ذاتن دے سیوا دا نانا بچا تے لگول حرام دی ل صحابوں نے چرٹ من کر چھ متواتر تے ویلے کی او متواتر دے انکار کفر دے تو جے سر صحابوں نے رات من کھولیا داغینن قال کین کفر دے تے دیو جناب صرف قاض ذکر کے سجدہ سجدت کیا تے عبادت ناروا دا کفر دے دا سجدہ تعظیم دا ہم دا دام دے کفر اللہ نے سبا خلق دے مان مسلماناں مقتلی فی دار تے سجدہ دارگی خبروں کی سردی سر سر کی سروتھ کی سروتھ کی دارگی کرتا ہوں دے <تبقى> دا دا عبادت عبادت دا عبادت دا لا جد ولا للقمر لو دادی کپرکرف کہا دادی باد لمر لمر کما امر کنسانے کی رو تحقیق نشر کی فیری داوی ترتی نقصان